اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن المجید والقرآن الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزیه و نفسیه و نفسی لیشہدوا منافع لہم ویذکر اسم اللہ علیہ ما رزاقهم من بہیمت لنعام اللہ کو اٹھانا نے ہر قوم کے لیے ایک قربان گاہ بنائی ہے تاکہ اللہ نے جو جانور انہیں دیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام ذکر کریں یعنی انہیں قربان کریں اللہ کی خاطر قربانی کرنے کا یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا کا اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی پڑھ قربانی دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ قربانی جو جانور آپ گھروں میں قربان کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے عزیا اور دوسرے وہ جانور جو مکہ بھیجے جاتے ہیں یا آج جی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں یا سے خرید کے قربان کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ہدی ان دونوں کے اذام میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے گھروں میں کی جانے والی قربانیاں یہ بھی فرد ہیں اور حج اور عمرہ اگر کسی نے اکٹھا کرنا ہے چاہے وہ حج سبقوں کی صورت میں ہو یا حجان کی صورت میں تب بھی وہاں قربانی کرنا فرض اکیلا کوئی حج کرے حج افراد جسے بولتے ہیں یا صرف عمرہ کرے تو اس صورت میں قربانی حاجی یا مرتبہ پر فرض نہیں ہوتی حج یا عمرہ اکٹھا کرے سمجھتے طرح محرض حجی جو قربانی میسر آئے گا اور حج پہ کی جانے والی قربانی ایک وہ صرف ایک بندے کی طرف سے کفایت کرتی ہے جبکہ کچھ بھی گھروں میں کی جانے والی قربانی قربانیاں ایک قربانی سارے گھرانے کی طرف سے کفایت کرتی ہے آدمی اور اس کے اہل بیل اس کے ماتا زیرے کی فالت لوگ ان سب کی طرف سے ایک قربانی کفایت کرتے ہے تو یہ قربانیاں اللہ سبحانہ سکھانا نے فرض اور لازم قرار دی دیان البجری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, کی نماز پڑھی تو کچھ لوگوں نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید ادا کرنے کے بعد آپ نے خود کا فرمایا اور کہا من منظر قبرت اخرى جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی وہ خود کی جگہ ایک اور قربانی کیوں انما لکشم لحم پدما ہوئی ہی یہ تو بکری کا گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر کے لیے پہلے ہی بنا دیا ہے نہیں سر قربانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلیم نہیں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے قربانی عید سے پہلے کر دی ہے وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا امن کا بش کا فن اور جس نے ہمارے نماز پڑھنے تک قربانی نہیں کی فنعد الحمد وہ اللہ کا نام لے اور قربانی کرے جس نے عید پر کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی ہے اسی جگہ ایک اور قربانی کرے حکمر سے اور جس نے قربانی نہیں کی اس کو حکم ہے کہ وہ اب اللہ کا نام لے اور قربانی کرے یعنی سارے لوگوں کو ہی حکم ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرضیت اور وجوہ کے لیے ہوتا ہے جس کام کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین دیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے تو کام فرض ہوتا ہے واجب ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی کرینہ فائفہ بھی نہیں کہ جس سے پتا چلے کہ یہ صرف سنت یا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے ہر سال قربانی کرتے رہے کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ آپ نے قربانی نہ کیسل ہر ہر باتوں پر سال میں ایک ایک قربانی گھر میں کی جانے والی اور ایک عکیرہ یہ فرض ہے اور پوچھا تمہیں پتہ ہے عزیرہ کسے کہتے ہیں جس کو تم رجبیہ بولتے ہو یہ رجب میں ایک جانور قربان کیا جاتا تھا لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیرہ کے حکم کو منسوخ کر دیا پر اولا عیزہ تھا اب کوئی عزیلا نہیں یعنی رجب میں کی جانے والی جو ایک قربانی تھی یہ محسوس ہو گئے. باقی منسوخ کا حکم برقرار رہا کہ حج کے مہینے میں داد الحجہ یوم نہر کو گھروں میں ایک قربانی کی ہے اللہ اہلی کلی گئی تھی ہر گھر والوں پر یہ سائز ہے اسی طرح قربانی کو نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے بات کردوں سے یہ روایت پر پورن ہے کہ نبی طریق صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کے پاس وسعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عید کے قریب نہ آئے قربانی کی طاقت یہ کیا ہے کہ بندے کے پاس قربانی خریدنے کی قوت موجود ہو اتنا پیسہ ہو کہ وہ قربانی خرید سکے اس کے پاس پیسہ حاضر جیل میں موجود نہیں ہوتا لیکن پیسہ آنے کی امید ہوتی ہے جس طرح آپ مثلاً شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیتے ہیں کہ ضرورت ہے لیکن پھر حال یہ میں نہیں کسی کو واپس کر دیا اپنی اسرت کو دیکھتے ہوئے بندہ ادھار بھی لے سکتا ہے تو اسی طرح قربانی بھی ایک فریضہ ہے اپنی مسرت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کس وقتی آسانی سے پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تو بہرحال جس کے پاس رسد ہو طاقت ہو اللہ سبحانہ خیال نہ ہو اس پر قربانی کرنا فرض قرار دیا ہے اور قربانی کرنے کے لیے جانور کی عمر مخصوص متعین کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ہے عبد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم فضل اللہ تم کے علاوہ اور کوئی جانور ذبح نہ کرو ہاں جب تم پر دشواری ہو تو بھیڑ کی جنس کا جزہ ذبح کرو یہ مصنح اور جزح یہ عمرے ہیں جانور جزہ ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں کھیلا عربی میں لفظ جز اس کھیرے پر بولا جاتا ہے جس کی عمر بارہ مہینے پوری ہو چکی ہے بارہ مہینے اور ہو پورا سال پھر وہ جز کہلاتا ہے چھ مہینے کا کھیرہ نہیں لگتا آج کل منڈیوں کے مفتی کہتے ہیں یہ کی دربا ہے یہ ہے یہ چھ مہینے کا ہے وہ منڈیوں والے مفتیوں کی باتیں نہ سنیں عربی زبان میں لفظ جزہ اس کھیرے جانور کو کہا جاتا ہے جس کی عمر ایک سال مکمل ہو چکی ہے اور مشینہ اس جانور کو کہا جاتا ہے ادا فال اچھنا جب اس کے تھنایا نیچے والے دو دان نکل آئیں ٹوٹے نہیں نکل آئیں ٹوٹنے اور نکلنے میں فرق ہے لوگ ٹوٹے ہوئے دانتوں والے کو مسیح سمجھ کے بھوکا کھا جاتے ہیں اور وہ پھر مڈیوں میں بیچنے والے وہ دانت توڑنے کے لیے کئی کئی گور استعمال کرتے ہیں مسیحا عربی زبان میں کہتے ہیں ادا تعالیٰ خلا یا ہو جب جانور کے دودھ کے دانت ٹوٹ کر دو نئے دانت تلو ہوں نکلے ہوئے نظر آئیں پھر مسیحا ہے بگرنا وہ دونا نہیں قربانی پہ وہ دونوں لگے گا جس کے دام ابھرے نکلے بکری اونٹ گائے چاروں جناب آٹھوں جانور نر اور مسنا دبا کرنا ہے مسینہ کے علاوہ اور کوئی جانور دبا نہیں کرنا ہاں اگر دشواری ہو یعنی دو دانتا دونتا جانور مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے یا آپ کی قوت خرید سے باہر ہے پھر بھیڑ چھترا دمبا اس کی جنس بکری اونٹ گائے نہیں صرف بھیڑ کی جنس کا جذبہ ایک سال کرنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ اور کسی جنس کا ایک سالہ کھیرا کرنے کی اجازت نہیں تو کچھ لوگ بکری کا کھیرا بکری بکرا وہ بھی قربان کر لیتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی بڑا کہ نماز عید پڑھائی اور فرمایا سب سے پہلا کام جو ہم اس دن میں کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں واپس جا کے ہم نہر کرتے ہیں سننا تھا نام جس نے یہ کام اسی طرح سے کیا یعنی پہلے نماز پڑھی اس کے بعد قربانی کی اس نے ہماری سنت پر ہمارے طریقے پر عمل کیا ہے اور وہ من قبل قبل جس نے نماز ادا کرنے سے پہلے ہی قربانی کر لی وہ تو اس نے گوشت بنایا ہے اپنے گھر والوں کے لیے قربانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قربانی نہیں ہوئی اللہ تعالی ہوئے انہوں نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے ہی قربانی کر دی تھی پتا نہیں تھا قربانی دی تو کہنے لگے ایسا کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جزہ میرے پاس ایک جانور ہے دون وہ تھا وہ عید قربان کر چکا پتا نہیں تھا مسئلے کا اب میرے پاس اس حد نہیں ہے ایک جزعہ ہے ایک کیا وہ میں قربان کر لوں آپ نے فرمایا قربان کا یہ بکری کا جزہ تھا کھیری بکری ہی کے پاس ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت دی تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے کچھ لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ کھیری بکری بھی قربان جا سکتی ہے لیکن بات غلط ہے اس لیے کہ اس حدیث کے اگلے ہی ارفال اس نظریے کی تردید کرتے ہیں فرمایا اس بہت اس کو قربان کر لے اور تیرے بعد کسی سے یہ کفایت نہیں کرے گا یعنی کھیری بکری قربان کرنے کے صرف اسی ابو بن ابھی اللہ تعالیٰ رک سکتی اُن کے بعد اور کسی کے لیے گھیرا جانور کھیری بکری قربان کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان فرمایا ولن تجربہ کا کہ تیرے بعد کسی سے کفایت نہیں کرے گا لیکن صحیح بخاری میں یہی روایت دوسری جگہ پہ آتی ہے تو کہا ولن تجر جزن بردا تھا تیرے بعد کہہ رہے تھا تیرے بعد کسی کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا اب ایک نفر یہ بھی بولا ہے جز انہاد برداتا تیرے بعد کوئی بھی جذہ کوئی بھی کھیرہ جانور کسی سے بھی کفایت نہیں کرے گا یہ عمومی حکم ہے یعنی دھیر کی جنس کا جزا بھی کسی کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا ڈھیر ڈمبا چسرا وہ بھی ڈوتا ہی کرنا پڑے گا پھیلا نہیں صرف ایک سورت کافی بچتی ہے وہ کیا ہے اللہ علیہ حالت تنگی دشواری کے مار پیٹ میں جانور دستیاب نہیں یا بندے کی اوپر میں قریب سے باہر ہے صرف اس صورت میں اجازت ہے کھیرہ دمبا چھترا قربان کرنے کی اگر دونا خریدنے کی طاقت ہے کہ دونوں بکرا یا دونا چھترا بندہ خرید سکتا ہے یا دونے جانور گائے میں حصہ شامل کر سکتا ہے اتنی اس کے اندر طاقت ہے تو پھر کھیرہ چھترا وہ قربان نہیں کر سکتا کھیرہ قربان کرنے کی اجازت صرف ایک صورت میں ہے و کیا حکم ہے جاتا تیرے بار کوئی بھی جزا کسی بھی طرح کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا جزا کی قربانی میں سورن قبرا بے حقیقی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیما اور کی مضحیہ جزعہ من تبین کہ بھیڑ کی اپنا جنس کا جو جزا ہے وہ بہترین قربانی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کی جنس کا کھیلا جانور کھیلا دنبا چھترا بھیڑ اس کو بہترین قربانی کہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت سے یہ نہیں نکلتا کہ سب کے لیے نہیں بہترین ہے کیونکہ دوسری پر پابندی آپ نے لگائی ہے ہاں جس کے پاس وہ نہیں دشواری ہے اس کے لیے یہ بہترین ہے دوسری بات یہ کہ یہ جی روایت ہی ثابت نہیں ہے پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اس میں کےدامبر عبد الرحمان اور اس کا استاد اور قباش اس دونوں مشغول ہیں اسی طرح اور بھی کچھ اس طرح کی روایات پیش کی جاتی ہیں جو کہ ساری کی ساری تحریک ہے ان میں سے کوئی روایت بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ جس میں ہیرا جانور قربان کرنے کی رخصت دی گئی ہے اسی طرح قربانی کرتے ہوئے جانوروں کے کچھ عیب ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے سارے عیب نہیں کچھ ہے جو پائے جائیں تو قربانی نہیں ہوتی برائے رضی اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلوں کے ساتھ اس طرح اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے بتایا اور کہا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا وہ انا میری افسروں میں انامی میری انگلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلوں کے مقابلے میں بڑی تعطیل ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے جاتا ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہاتھ کے میں بڑا حقیر ہے لیکن آپ نے اس طرح سے اشارہ کیا تھا اور کہا اربعن لا تجوبو چار قسم کے جانور قربان کرنا جائز نہیں اللہ بلکہ پہلا وہ کانا جس کا کانا تن ظاہر مطلب کہ اگر تھوڑا بہت کانا ہو پھر کوئی حضر نہیں بینگا روحا اس کا کانا پن بازے ہو ون مریضہ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو مطلب کہ ہلکی پھلکی کوئی بیماری ہو تو کوئی یعنی نہیں بازے بیماری والا جانور دبانے کا جا اخر گئے اور وہ لگڑا جس کا لگڑا پن ظاہر ہو وہ قربان نہیں کربر اللہ کی لا سنتی وہ لا وہ ایسا لاغر جانور بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گوزا ہی نہ ایسا لازروں کمزور وہ بھی قربان نہیں کرتا روایت سے بڑی بازے طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ چار ایبیں یہ اس سے مطلب کانا جانور قربان کرنے سے منع کیا تو جانور اگر اندھا ہو جائے وہ بھی قربان نہیں ہوگا ایپ اس سے کم ہو کانا ہے لیکن اس کا کانا پن بازے نہیں لنگڑا ہے لیکن غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ جانور لنگڑا کے چل رہا ہے بازے نظر نہیں آتا کوئی اردو نہیں ایسے کسی جانور کی ہڈی ٹوٹ جائے ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی ٹانگ ٹوٹنے کے بعد جڑ گئی اور جڑ کر وہ صحیح کرنے لگ گیا کوئی بات نہیں کیونکہ قربانی کے وقت یہ لگڑا نہیں ہاں جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو چلنے سے ہی ابادار ہو اب جب تک یہ صحیح نہیں ہوتا اس کی قربانی نہیں ہوتی اور رکن کیا ہے لاتجود اس کی آبادی یہ جانور قربانی میں نہیں یعنی قربان کرتے وقت ان کے اندر یہ ایب نہیں ہونے چاہیے چاہے آپ نے گھر میں پالا ہے چاہے خریدا ہے قربانی کے وقت یہ ایب موجود نہیں ہونے چاہیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سید نعری رضی اللہ تعالی لو کہتے ہیں سنم فرملی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہم جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح سے دیکھ کے خریدیں اب ان کانوں کو دیکھنے میں کوتا ہی کر جاتے ہیں لوگ پھر بعد میں پوچھتے ہیں یہ کٹا ہوا ہے پھٹا ہوا ہے سراغ ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا آنکھ بھی جانور اسی طرح سے دیکھیں اور اس کا کان بھی اچھی طرح سے دیکھیں مطلب کہ آپ اور کان میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے ایک اور روایت ہے ابو ابوداؤ کے فرمایا سیم ٹوٹے کان کٹے جانور کی قربانی کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا آئے گا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سیگ کی نیچے والی گلی جو ہے ہٹی وہ ٹوٹے اوپر سے بسوں کا جانور کے سینگ کا ہال سارا اتر جاتا ہے اور کبھی جانور کو آدت ہوتی ہے دیوار کے ساتھ گھٹر گھٹر کے سینگ رگڑ رگڑ کے وہ سینگ اپنا گھسا لیتا ہے جب تک اس کا اوپر والا جو ہال وہی گھسا ہے یا کلتا ہے یا سارا ہی اتر گیا ہے وہ آگل نہیں اس کی خردانی ہے آگل تب بنے گا جب اس کی وہ نیچے والی جو سینگ کی ہڈی ہے جس کو گلی کہتے وہ اگر ٹوٹے وہ خراب ہو گئی تو پھر آگا بن جائے گا پھر اس کی قربانی نہیں اسی طرح آگا بھی کان کٹ جائے اصل کھاد اوپر سے تھوڑی بہت اگر بدل جائے کہ کچھ کٹ جاتی ہے تو اس میں کوئی نہیں نیچے سے اصل جو کان ہے وہ نہیں خراب ہونا چاہیے وہ تھوڑا سا بھی کٹ گیا تو آگ ہو جائے گا اسی طرح اس حوالے سے بھی کچھ لوگ اشکالات کا شکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور خرید لیا اور خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو جائے تو اب قربانی کر لینی چاہیے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب نے یہ نہیں کہا کہ ان ان عیبوں والے جانور نہ خریدو یہ تو نہیں کہا کہ اس عیب والا جانور نہ خریدو بلکہ کیا کہا ہے کہ اس عیب والا جانور قربان نہ کرو چار قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں لنگڑا کانا بیمار جن کی یہ بیماریاں بادے اور بوڑھا جس کی ہڈیوں میں میف اور ہوتا نہ ہے اور دوسری روایت میں ایک اور عیب سامنے آیا سیگ ٹوٹا دوسرا عیب کان کٹا یہ کل چھ عیب ہیں منع کیا سینگ ٹوٹے کان ٹوٹے جانور کی قربانی کرنے سے خریداری کرنے سے نہیں تو یہ عیب قربانی کے وقت موجود نہیں ہونے چاہیے اللہ کی راہ میں جو جانور قربان کیا جائے قربانی کے وقت وہ ان عیبوں سے بات ہو اس کے علاوہ اور کوئی عیب ہو اس کا کوئی حج نہیں مسئلہ جانور زخمی ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں زخمی جانور کی قربانی منع ہی نہیں ہے جانور کی جاتی ہے کوئی بات نہیں کٹے جانور کی قربانی کرنے سے منع تو نہیں کیا جانور خصی ہے کوئی حرج نہیں خصی جانور کرنے کی قربانی سے نے روکا تو نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ جانور کو خصی کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو کسی کرنے سے اب کوئی جاہل اگر جانور کسی کر دے ایس گار ہو, ہو گیا وہ کسی ہونے کی وجہ لیکن قربانی منع نہیں یعنی جو عیب شریعت نے نقر ہیں کہ یہ یہ عید نہ ان کا خیال رکھنا باقیوں کی خیر ہے اسی طرح وہ جانور کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں مطلب جانور ہے دونوں لیکن باقی دانت اس کے کسی بیماری کی وجہ سے یا سمجھو کیڑا لگ گیا جانور کے دانتوں کو ختم ہو گئے کوئی عرضی نہیں ایسے جانور کی قربانی سے شریعت نے منع تو نہیں کیا نا جن ایپوں کو شریعت نے مانے قرار دیا ہے وہ ایپ قربانی میں نہیں ہونے چاہیے قربانی کے وقت نبی احمد کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ اس طرح میں نے ایک قربانی خریدی آیا اور اس کی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ وسلم سے پوچھا آپ نے سرمایہ بھی کوئی بات نہیں اس کو ضبط کر یہ مسند احمد کی روایت ہے اس حدیث سے پیش کرتے ہیں کہ اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہوا تھا قربانی خریدنے کے بعد اس میں عمد پیدا ہوا تو آپ نے کہا قربان کر لے لیکن اس میں دو باتیں ایک تو یہ کہ یہ روایت نہیں ہے ہر جاگ نے ارساب نے فور کثیر وطا و تدری تھی اور دوسرا ایک کی اور سند ہے جس میں محمد بن قربہ بن کاغذ انساری وہ مجبور ہے اور سرد منقطع بھی ہے یعنی روایت پایا سبوت کو نہیں پہنچتی کس طرح مختصر کریں دوسری بات تو کیا کیا تھا اس نے آیا دوم کاٹ کے لے گیا تو دو مکٹے جانور کی قربانی سے شریعت نے منع ہی نہیں کیا یا تو کوئی ایسا ایپ پیدا ہوتا کہ جانور لنگڑا ہو گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا کہ ٹھیک ہے کر لے پھر تو مسئلہ ثابت ہوتا تھا کہ خریدنے کے بعد یا قربانی کے لیے مخصوص کرنے کے بعد جانور میں اگر کوئی ایب پیدا ہو جائے تو بننا قربان کر رہے. ایسی تو بات ہی کوئی نہیں ایب وہ پیدا ہوا ہے جسے شریعت نے روکا نہیں اگر روایت کو صحیح مان بھی لیں پھر بھی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا پھر اسی طرح اس ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو جبہ کیا جائے مادہ جانور پیٹ سے جنین نکل آتا ہے لوگ اس خوف اور بنا پر ماتا جانور صلی اللہ قربانی صحابہ کرام بھی تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ان کا پارا ونن جمینا ہم گائے گوا کرتے ہیں اونٹنی کو نہر کرتے ہیں اور اس کے پیڑ سے جنین نکلتا ہے بچہ اپنا کلو ہم اسے کھائیں یا پھینک دیں فرمایا میں کلو ہوں اگر تم چاہتے ہو تو کھا لو پینا زکا جمی زکاس روم اس کی ماں کا ذمہ کرنا جنین کو زبا کرنا ہے یعنی اس کی ماں کو قبار کیا گیا زدہ کیا گیا تو سمجھو اس کے پیٹ میں موجود جنین وہ بھی زدہ ہو گیا ہے وہ بھی زبا شدہ ہے اسے بھی کھایا جا سکتا ہے تو وہ پیٹ کا بچہ اگر وہ اس قابل ہو کہ کھایا جائے سرمایہ کلو ہو ان شے اگر تم چاہتے ہو تو کھا لو یہ دودود وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے اور قربانی کے جانور وہ لفظ اٹھانا ہوا تعالیٰ نے چار اجناس مقرر کی ہیں آٹھ جانور مادہ ملا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے مُن اسم اللہ مِ الانعام ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی جگہ مقرر کی ہے تاکہ جو ہم نے جانور دیے ہیں وہ کا نام ذکر کریں بہیمت النعام کا لفظ اللہ نے بولا ہے قربان کرنے کے لیے کہ بہیمۃ اللہ کو قربان کیا جائے اور اس کی وجہ پھر سورت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے فرمایا سامان وہ آٹھ جوڑے ہیں مین جان اس نے بھیڑ کی جن سے دو دو بکری کی جن سے نر اور ماتا اسی طرح فرمایا گائے کی جنس سے دو اور اونٹ کی جنس سے بھی دو نر اور ماتا اور کہا آج کا سارے ہر بارہ امیر ان سر یہ پوچھیے کہ ان دونوں میں سے نر حرام ہے یا ماتا امر تمل تعلح ہی رحام سین یا وہ جانور حرام ہے جو ماتاؤں کے پیٹ میں ہے ماتا اچھی بکری گائے کے پیٹ میں جو جنین ہے کیا وہ حرام ہے مطلب یہ کہ نہ پیٹ کا جنین حرام ہے نہ نر حرام ہے نہ ماتا حرام یہ سارے جانوروں نے ہرا دی تو یہ کل آٹھ ہو گئے نر ماتا ملا کر بکری کی جنس نر اور مادہ دوڑ کی جنس سے نر اور مادہ چار اونٹ کی جنس نر اور مادہ چھ اور گائے کی جنس سے نر اور مادہ آٹھ یہ جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کی صحابہ صحابۂ کرام نے بھی ان کی قربانی دی ہے اور اللہ سکھانہ تعالیٰ نے بھی انہیں کا نام دیا اس کے علاوہ جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کی قربانی نہیں ہوتی جانور مخت ہیں جو شریعت لوگ بھی قربانی کرتے ہیں نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے کرنا عبادت ہے اس کے لیے طریقہ کار شریعت کا بتایا ہوا اپنی من پسند کا نہیں اور کوئی بزو پانی کے ساتھ کرنے کے بجائے پیمپی سے کرنا شروع کر دے تو اس کا وضو ہوگا نہیں شریعت نے نہیں بتایا یہ خریفہ پانی اگر پاک نہ ہو نہ پاک پانی سے کوئی وضو کرے تو وضو ہوگا بالکل بھی نہیں شریعت نے جو چیز مقرر کی ہے کام کے لیے وہی استعمال کی جائے گی تو کام ہوگا مگر نہ اسی طرح شریعت نے قربانی کے لیے جانور مقرر کیے وہ جو مقرر شدہ جانور ہیں ان کی قربانی کی جائے گی تو قربانی ہوگی بتا نہیں شریعت نے پابند کیا اس بات پر اور کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بہن ہے یہ گائے کی جنس میٹے ہے دونوں کو ایک جنس سمجھ لیا حالانکہ دونوں ایک جنس نہیں کیونکہ جو ایک ہی جنس کے دو جانور گائے کو دے دیں آپ گائے والی نسل لگا گئے آسٹریلین گائے کی نسلیں لاگ گائے کی ان کا آپس میں ملاپ چل رہا ہے نارما دارا نسل چلتی ہے تبالو و تناسل ہوتا ہے لیکن بھینس اور گائے ان کے درمیان تباد و تناسل نہیں ہوتا نسل آگے نہیں چلتی ایک جنس کے جب دو جانور ہوں تو ان کے ماں بہن ملاپ ہوتا ہے نسل چلتی ہے جبکہ گائے اور ان کی جن سے الگ الگ ہیں ان کے درمیان سوالی تو تناسب نہیں منہ ایک جیسا دیکھ کے جانور کو ایک جنس قرار دے دینا یہ تو پتہ نہیں پھر پتا کیا کیا کچھ کرتا چلا جائے گا ہرنی اور بکری ان کو بھی ایک جنس کے بنا دیں گے اور پھر کتا بھیڑیا لڑی کیتڑ یہ بھی دیکھنے کو ایک جیسے رہتے ہیں دیکھ کے منہ اور کہہ دے کہ یہ ایک ہی جنس ہے یہ کوئی عقل مندی دانش مندی کی بات نہیں ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل عرب نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے لیکن بات یہ ہے کہ عرب کے علاقے کا یہ جانور ہی نہیں ان کو کیا پتا کہ بھینس کی کہتے ہیں ہی جانے کو لیے بجے انار کلی نہیں جن کو پتہ ہی نہیں اس کی اصلیت یہ پوچھنا اپنے علاقے کے کسی گجر سے گھوڑا جس نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ بھینس اور قائدے کا نام چونا فرق مل پائے دوسری بات ہے لغت حل کرنے کے لیے ماننا کہ اہل لغت کا پول بہت ہوتا ہے یہ لغت کا حل نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ حیوانات کی تقسیم ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ اہل لغت کا نہیں بلکہ ماہر حیوانات کا قبول ہوتا ہے جو اس فن کا ماہر ہے اسے پوچھیں سائنسی طور پر دونوں کے خاندان بھی الگ الگ ہے ایک دن سات سات ہو جائے اور پھر کہتے ہیں کہ سگ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھینس عرب میں پہنچ چکی تھی تاریخ میں ذکر ملتا ہے اس کا ٹھیک ہے مانا پہنچ چکی تھی پھر انہوں نے قربانی کی نہیں نا بھینس یعنی ادھر پہنچ گئی سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں عرب کا جانور نہیں تھا چلا گیا ادھر خوحات کے بعد لیکن نہ صحابہ نے اس کی قربانی کی نہ تابعین نے کی یہ اس بات پر اور پکی دلیل ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اس کو گائے کی جنس سے نہیں سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو چلو موجود ہی نہیں تھی نا جس دور میں گئی انہوں نے بھی قربانی نہیں کی قربانی کے لیے جو جانور شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ سارے کے سارے وہی وہ ہیں اس کے علاوہ اضافی کوئی جانور چاہے حلال ہے لیکن قربانی نہیں اب کوئی اٹھے اور دلگی کی قربانی شروع کر حلال ہے نہ ہوگی تو قربانی کے جانور شریعت نے مقرر کیے ہیں ہر نہیں کی قربانی نہیں ہوگی قربانی کے جانوروں کے بارے میں جو بڑے جانور ہیں گائے اور اونٹ اس میں ایک سے زیادہ لوگ شریف ہو سکتے ہیں دو تین چار پانچ چھ سات گائے میں شریک ہو سکتے اونٹ میں دس دس افراد میں شریک ہو سکتے عبداللہ عبداللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے جامع ترمدی کی حدیث ہے عید الضحیٰ کا موقع آ گیا جزور ہم گائے میں سات افراد شریک ہوئے اور اونٹ میں دس افراد اسی طرح والے سال یہ سام کرنے کے لیے گئے تھے ہمیں مکہ نے برا نہیں کرنے دیا روک دیا راستے میں واپس آ اور جو قربانیاں لے کے گئے تھے وہ قربانیاں انہوں نے وہاں پہ کی تو فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت اونٹ میں بھی سات افراد شریک ہوئے اور گائے میں بھی سات افراد پہلی روایت میں کیا تھا اونٹ میں دس بندے شریک ہوئے روایت میں کیا ہے کہ سات بندے شریک ہو گئے یعنی زیادہ سے زیادہ دس افراد ایک اون میں شریک ہو سکتے ہیں قربانی کے اس سے زیادہ نہیں اس کے کم جتنے بھی ہوتے ہیں اب کئی لوگ بےچارے وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں اچھا گائے ہم نے بھی ہے اور دو بندے قربان کرنا چاہتے ہیں اس کے حصوں کی تقسیم کیسے ہوگی ساڑھے تین ساڑھے تین حصے آئیں گے یا ایک کے تین ایک کے چار اللہ کے بندوں ایسے نے پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے دو بندے مل کے گائے کر رہے دو ہیں کسا فتح دونوں کو برادر کا سواب ملے گا پیسے زیادہ لگے ایک بکرا کرتا ہے بیس ہزار کا طریقے اور ایک سندھا بکرا کرتا ہے سوا لاکھ کا طریقے ادھر بھی تو فرق آتا ہے تو پھر گائے ایک ساٹھ ستر ہزار کی مل جاتی ہے ایک ڈھائی لاکھ کی ملتی ہے قیمت کا ادھر بھی فرق آ جاتا ہے تو جتنا جس نے گڑ ڈالا ہے قربانی کا خون اور گوشت اللہ نہیں دیکھتا تو تفبے کے ساتھ بلاحیت اور خلوص کے ساتھ جتنا اللہ کی راہ میں دو گے اللہ کو کرے دو حصے ہیں تین بندے شریف ہو جائیں تین حصے اب دیکھیں نا داس ہی ہوتے ہیں لیکن جب سات بندوں نے مل کر मिलकर زبہ کیا اب وہ داس ہاتھ پر کرے کرتی وہ نکلے گا نا پھر سوا سوا بار سات تو ایسی جھجٹوں میں پڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں جب دس بندوں نے مل کے اونٹ کیا تو اونٹ میں دس حصے جب سات بندوں نے مل کے اونٹ کیا تو سات حصے جب پانچ بندے مل کے کریں گے تو پانچ حصے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں طرح جو بکری ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟ عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو وہ فرمانے لگے بیٹھتی آدمی ایک دو بکریاں اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کرتا تو ایک بکری کو خود بھی کھاتے اور لوگوں کو بھی کھلاتے فصارت کا لوگوں نے فخر اور ریاض شروع کر دی پھر وہ معاملہ جو دیکھ رہا ہے ایک دوسرے کے مقابلے بادی کے چکر میں پڑ گئے ہیں لوگ اسی طرح سکنا سید رضی اللہ تعالیٰ ہوں کہتے ہیں سنت کا علم ہو جانے کے بعد مجھے ایک یا دو بکنیا قربان کیا جب تک مدینہ میں رہے آپ نے ایک یا دو قربانیاں کی زیادہ نہیں کہتے ہیں آپ حالت کیا ہے میرے گھر والے کہتے ہیں کہ زیادہ قربانیاں کرو کیوں جیران اب اگر میں نے ایک یا دو قربانیاں کی تو حالت یہ بن چکی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ہمیں وکیل ہونے کا تانا دے گے کہ اتنا مال ہے قربانی صرف ایک جس ہے مجھے میرے گھر والوں نے بڑا ادارا کہ زیادہ قربانی لیکن میں نہیں کروں کیوں سنت یہ ہے کہ ایک یا دو قربانی عبداللہ اللہ اتنی رضی بزی اللہ تعالیٰ کی روایت کے حافظ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناحدہ اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتے تھے وقت آپ کے نکاح میں نو پیڑیاں رہی ہیں نواز نو گھر لیکن کے ہے یہ ہے سنت طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سال قربانیاں زیادہ آ خود نہیں کی صحابہ میں تقسیم کر دی خود ایک یا دو کسی نے زیادہ کر کے زیادہ ثواب لینا ہے اگر نیت ثواب کی ہے تو نبی کا طریقہ ان لوگوں کو قربانی خرید کے دے دے جو قربانی نہیں کر سکتے اجر لینا مقصد ہے نا تو اجر ایسے ملے گا نبی کی سنت اور طریقے پر کیا اپنے گھر میں ڈس بکرے دبا کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بھرنا اس کی نہیں تو اللہ رواب اور اجر کی نیت ہے اجہر ہے، ملے گا کئی لوگ ایسے جارے میں چارے ہوتے ہیں ہمارے گھر گوشت آئے کا دن ہے آپ کو بتنا ہوگا آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں, پرگو ایسے موجود ہوں، ان کو میں کیوں بٹھاتے ہو کہ چودھری صاحب کے حجی صاحب کے گھر سے قربانی کا گوشت جائے اور یہ کھائیں پہلے قربانی چاہ وہ خود گئے یہ ہے شریعت اور اسلام جو طریقہ کافی جاتا ہاں حج کے موقع پر وہ جتنی مرضی قربانیاں کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پہ جب گئے تو اپنی طرف سے سو اونٹ نہ ہر لیے سو اونٹ پورا اور اپنی ازواج متحرات کی طرف سے ایک گائے حج کے موقع پر زیادہ سے زیادہ بلکہ بندہ حج نہیں کرنے گیا پھر بھی حج کے لیے قربانی اہل مکہ کے لیے قربانی حجی بھیج سکتا ہے یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے بیت اللہ تک قربانی کا جانور بھیجنا وہاں پہ اپنی قربانی کروانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آج کے لیے نہیں ہے آپ نے گھر قربانی کی لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا تو اپنی قربانیاں بھیجی تھا کہ میری طرف سے بھی وہاں قربانی کرے وہاں کی قربانی کا اجر یہاں کی قربانی کی عزت زیادہ ہے اسی طرح کچھ لوگ نیب کی طرف سے قربانی کرتے ہیں مختصر سی ہی بات میں قربانی عبادت ہے عبادت کسی دوسرے کی طرف سے نہیں ہوتی اگر تو آپ قربانی کو سمجھتے ہیں عبادت تو یہ دوسرے کی طرف سے نہیں ہے ہاں وہ عبادات جن میں نیابت ثابت ہے وہ دوسرے کی طرف سے ہو جاتی ہے جتنا حج فوج شدہ کی طرف سے ہو جاتا ہے لیکن اس وقت تو ہوتا ہے جب فوج شدہ پر حج سرل تھا اور اس نے اپنی زندگی میں نہیں کیا کسی مجبوری کی وجہ اگر فوج شدہ پر حج سرل ہی نہیں تھا اس کی طرف سے حج نہیں ہوگا یا فرض سار اس نے اپنی زندگی میں کر لیا پھر بھی اس کی طرف سے نہیں ہوگا جب حج اس کے اوپر قرض بن گیا پھر وہ قرض ادا کیا جائے گا اللہ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اللہ کا قرض ہے اور اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ ادا کیا جائے اسی طرح روزہ کسی پر فرض تھا زندگی میں رکھ نہیں سکا اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے اس کے کی طرف سے روزہ رکھا ہے قربانی تو قرض بنتی ہی نہیں ہاں صدقہ میت کی طرف سے ہو جاتا ہے میت کی اولاد میت کی طرف سے صدقہ کرے وہ اس کو فائدہ پہنچے گا صحیح بہاری میں اس کی واضح حدیث کو قربانی میت کی طرف سے کرنے کی کوئی دلیل نہیں ایک روایت پیش کرتے ہیں صحیح مشلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میٹے قربان کیے اور کہا کہ اے لا میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول کا امت میں بہت بھی شامل ہے زندہ بھی شامل ہے تو لہٰذا نگیت کی طرف سے قربانی لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میں تو کر لیا اپنی طرف سے ہے دوسرا کر لیا اپنی امت کی طرف سے تو اگر امت کی طرف سے کیا تو نتیجہ یہ ملے گا کہ ایک جانور کوئی بندہ ہر سال کر دے قربان اور پوری امت کی طرف سے قربان کا جسم اللہ پھر ساری ہمت کی طرف سے قربانی ہو گئی کسی کو قربانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ایسا کوئی بھی نہیں کہتا بات سمجھ میں کی ہے جس طرح آپ روزے رکھتے ہیں اور روزے رکھ کے کہتے اللہ ہمارے اور سارے مسلمانوں کے قبول کر ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی دے رہے ہیں اور قبولیت کی دعا کی ہے کہ اللہ میری قربانی کی قبول کر اور میری ہمت بھی جو قربانیاں کر رہی ہے ان کی بھی قبول کا یہ نہیں کہ یہ قربانی میری ہمت کی طرف سے قبول کر یہ نہیں کہا تو میتر کی طرف سے قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے ثابت نہیں قربانی کے دن دس گیارہ بارہ اور ذو الحجہ لیکن یوم یعنی الحجہ یہ فضیلت والا دن ہے اس لیے کوشش کریں کہ یوم کو دس الحجہ کو ہی قربانی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبد الحجہ کو ہی قربانی کرتے تھے خطا کے جو سور موٹ آپ نے آج کے موقع پر نحر کیے وہ بھی یوم کو ایک ہی دن میں حالانکہ زیادہ تعداد کی آگے پیچھے کاٹ سکتے تھے لیکن کس کی فضیت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور ہم نے توفیق دے کما توفیق پہلے کی توقع وہی نہیں